سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کی نشست میں سب سے پہلے وہی کی بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو پچھلی نشست میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ رات کو جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح اگلے ہی دن بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتا تھا اور بالکل اسی طرح منوان جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ جس میں وہی جو ہے آیا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن آپ کے دل میں بات جو ہے وہ ڈال دی جاتی تھی اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل اختیار کر کے آتا تھا آپ سے گفتگو کرتا تھا اور کچھ موقع ایسے بھی ہیں جن میں اس فرشتے کو صحابہ ریدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی دیکھا جس میں سب سے اعلیٰ مثال جو بنتی ہے وہ بنتی ہے حدیث جبرائیل کی علیہ السلام اور چوتھا جو تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ کو ایک گھنٹی کیسی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ یہ جو صورت تھی وہی کی یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سخت تھی اور جب یہ وہی آتی تھی اور فرشتہ جو ہے وہ آپ سے ملتا تھا تو آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ شدید سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ بیٹھ جاتی تھی اس کے علاوہ ایسے موقع بھی آئے کہ آپ نے فرشتے کو اس کی اصلی جو شکل ہے اس میں دیکھا اور اس شکل میں جو اللہ کی منشاہ ہے اس کے مطابق وہی ہوتی تھی اور ایسا دو بار آپ کی زندگی میں ہوا حیات مبارکہ میں ہوا اور اس کا تذکرہ سورن نجم میں بھی ہمیں ملتا ہے پھر اسی طریقے سے وہی کی ایک وہ قسم ہے جو جو جب آپ معراج شریف پہ چلے گئے اسراول معراج جس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ نماز کی فرضیت کی بات ہوئی اور باقی معاملات ہوئے تو وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی سے جو کلام ہوا تو وہ بھی ایک وہی کی صورت ہو گئی اس کے علاوہ ایک صورت وہ تھی کہ جس کے اندر فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست جو ہے وہ گفتگو کرے جس طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تھی۔ یہ صورت جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت جو ہے وہ معراج کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایک اور صورت کی بات کی جاتی ہے لیکن اس پہ شدید اختلاف رائے ہے اور وہ ہے کہ اللہ کے روبرو بغیر حجاب کے گفتگو اس پہ اختلاف رائے شدید ہے اس لیے اس پہ ہم زیادہ تفصیل میں آج گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس پہ گفتگو کرنا ہوئی تو ہمیں تمام جو آراہ ہیں ان کو بیان بھی کرنا پڑے گا ان کی تفصیل میں بھی جانا ہوگا پھر آخر میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا ہوگا اور یہ ذہن میں رکھیں اس پہ بحث نہ جانے ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اس پہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ میں بھی اختلاف تھا کچھ صحابہ کچھ کہتے تھے کچھ صحابہ کچھ کہتے تھے اگر ایسا معاملہ ہو تو اب جب ہم اس معاملے پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم چونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو پھر ہم تعویلیں کرتے ہیں تو اس پہ کس نے کیا تعویل کی کیوں تعویل کی کیا ہوا اس پہ ہم کسی وقت ایک علیحدہ نشست کر لیں گے یہ ایک تفصیلی موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے اس میں ہم سمجھ دیں گے جانے کی جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا اب جب وہی آ گئی اور دعوت کا حکم ہو گیا تو یہ جو دعوت آپ نے دی جو تبلیغ آپ نے کی اس کو دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں مکی دور اور ایک جسے کہتے ہیں مدنی دور مکی دور تقریباً تیرہ سال کے قریب اور مدنی دور تقریباً دس سال کے قریب تقریباً اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ ماہ زیادہ کم کچھ ماہ زیادہ کم ہو سکتے ہیں پھر ان دونوں ادوار کے اندر دیکھا جائے تو پھر کئی مرحلے ہیں سرسری سا مکی زندگی کے پہلے مرحلوں کو دیکھ لیتے ہیں اور بڑا سرسری سا ہم بعد میں مدنی زندگی کے مرحلوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے مکی جو دور ہے حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دعوت جو ہے وہ تین مرحلوں پر ہے پہلا مرحلہ وہ ہے جو تقریباً تین برس جو چھپ کر آپ نے تبلیغ کی دوسرا مرحلہ وہ ہے جب اہل مکہ کو کلم کھلا آپ نے دعوت تبلیغ کی یہ تقریباً چوتھے سال سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً دسویں سال تک یہ معاملہ چلتا ہے تیسرا مرحلہ وہ ہے جب اسی دوران میں آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر بھی تبلیغ کی کوشش کی اور پھر ظاہر ہے کہ دس سال کے بعد تقریباً یہ تقریباً تیرہ سال کے قریب کا وقت بنتا ہے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت والا معاملہ پیش آیا یہ جو خفیہ دعوت تھی کتنے لوگ مسلمان ہوئے اس پہ اختلاف رائے ہے ایک رائے یہ ہے کہ تقریباً چالیس لوگ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے چار شخصیات ایسی ہیں جن کو اولین میں ہم شمار کرتے ہیں آپ کی زوجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے زید بن حارث جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چار لوگ جو ہیں یہ اولین شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا عام طور پہ ہمارے یہاں ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کون پہلے ایمان لے کر آیا اس کا حل ہمارے علماء نے یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کون پہلے آیا وہ کہتے ہیں جی عورتوں میں خدیجہ اور عزیز دوستوں میں ابو بکر صدیق نوجوانوں میں زید اور بچوں میں علی ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بات کرتے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا لطیف سا نکتہ ہم بیان کرتے دیکھے حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں رسول ہیں آخری نبی ہیں آپ پہ نبوت رسالت کا ہر سلسلہ ہر قسم کی نبوت ہر قسم کی رسالت کا ختم ہو گیا یہ ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ اگر کوئی شبہ کرے ہمارا ایمان ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں رہتا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خاص وقت تھا جب جو نبی تھا وہ نبی بنا یا نبی استخ فراللہ اس کو کہا جائے کہ اس نے کلمہ پڑھا یہ بات گستاخی ہم سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نابالغ بچے جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے تو ہمارا نقطۂ نظر اس میں یہ کہ حضرت ہی نہیں ہے قبول کیا تو ہمارے نزدیک تو آپ نے بلوغت کے دور میں کفر کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے اس لیے یہ بات کرنا کہ آپ ایمان لائے اور آپ ایمان لائے یہاں پہ تو یہ معاملہ ہی مختلف ہے ہمارے نزدیک آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کفر کا دور دیکھا ہی نہیں ہے اس دور میں ان کو ڈالنے کا ہمارے نزدیک کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور ویسے بھی کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم بات کریں تو ایسے معاملات میں خام خاکی کی بحثوں میں ہمیں الجھایا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اصل بات جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں یہ جو تین سال کا خفیہ دور تھا یہ نہیں ہے کہ کفار کو پتا نہیں تھا ان کو, پتا ان کو چل چکا تھا کہ یہ معاملہ چل رہ نہیں کی کہ ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا گروہ ہے چند لوگ ہیں آپس میں انہوں نے اس کی کوئی فکر نہیں کہ ان کا ٹھیک ہے تو لیکن جب حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کھلا تبلیغ کا اور دعوت کا حکم ہو گیا تب جو قریش تھے اور کفار دیگر قبائل کے تھے ان سب نے آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ شروع کیا سب سے پہلے تو جب آپ نے دعوت دی وہ پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ واقعہ ہم سب واقف ہیں اس سے اور جن لوگوں نے اسکول پڑھا ہے اسلامیات کی کتابوں میں اکثر یہ واقعہ سنایا جاتا یہاں پہ اس واقعے کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے مخالفت کی ان میں ابو لہب آپ کا چچا شامل تھا جبکہ اس کے مقابلے پہ ابو طالب جو تھے آپ نے ہر مرحلے پر مسلسل حفاظت کا اور مدد کا وعدہ کیا جب آپ نے تبلیغ کی ابو لہب نے جو بدزبانی کی وہ الفاظ ہم اپنی زبان سے بیان کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سے پڑھ بس یہ سمجھ لیں کہ بد زبانی تھی اس کے نتیجے پہ اللہ نے وہ آیات نازل فرما دی تبت یاد اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ابو لہب کو پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اس کو یہ بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ جو آیات آ گئی ہیں اب یہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا اسی لیے وہ چھپ کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ گیا اور پھر جو اس کا حال ہوا وہ ہماری سیرت کی کتابوں میں درج ہے اب چونکہ ابو طالب جو ہیں قریش کے سردار تھے آپ نے جب حفاظت کا اور مدد کا اعلان کر دیا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہزار برائیاں کفر شرک کے باوجود ایک عجیب بات تھی ان لوگوں میں وہ تھی جسے ہم قبائلی عصبیت کہتے ہیں اگر مثبت معاملات میں دیکھیں تو بہت اچھی بات ہے. منفی معاملات میں دیکھیں تو بہت بری بات ہے. اب قبائلی عصبیت یہ تھی کہ چونکہ ایک صاحب جو ہیں وہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں میری اس سے دشمنی ہی ہو کسی اور قبیلے کو میں اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے اب کفار غیز و وغذ میں تھے غصے میں تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس قبائلی عصبیت کی وجہ سے چونکہ ابو طالب نے اعلان کر دیا تھا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی زبانی سازشیں جمع خرچ جتنا مرضی کرتے رہیں مثبت منفی جتنا مرضی کرتے رہیں لیکن کوئی قدم اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا تو قریش ابو طالب کے پاس بھی گئے وہ بھی واقعہ ہم نے آپ نے پڑھا کہ جب حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تو بن نہیں رہا اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے تو ملاقات کا موقع مل گیا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا یہ نہ ہو کہ جو بات ابھی صرف مکہ مکرمہ میں چند لوگوں کے درمیان ہے وہ بات مکہ سے باہر نکل کے پورے عرب کے اندر پھیل جائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک مشاورت جو ہے اس کا انتظام کیا لوگ اکٹھے کیے آپس میں بحث شروع ہوئی انہوں نے کہا جی ایسا کریں گے کہ جب وہ آئیں گے ہم ان پہ الزام لگائیں گے یہ کہان ہے تو جس بندے کو کہا اسی نے کہا لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کہان نہیں ہے پھر ان کا اچھا ہم مجنون کہیں گے استقفر اللہ اس نے کہا ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ مجنون بھی نہیں ہے ہم کہیں گے یہ شاعر ہے جناب یہ بھی ہم آپ جانتے ہیں جادوگر نہیں جناب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ نہ یہ شخص جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ یہ شخص گرا لگاتا ہے لوگوں نے تب سوال کیا کہ ہم کیا کہیں تو ولید تھا جس سے بات ہو رہی تھی ولید نے کہا کہ خدا کی قسم اس کی جو بات ہے وہ بڑی میٹھی ہے بڑی شیریں جڑ جو ہے وہ بڑی جاندار ہے بڑی پائیدار ہے اس کی جو شاخ ہے وہ بڑی پھلدار ہے تم جو بھی کہو گے لوگ اس کو باطل ہی سمجھیں گے ہاں بس پھر ایسا کرتے ہیں کہ جادوگر ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے ہم کہہ دیں گے یہ انہوں نے طے کیا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو کلام ہے یہ جادو ہے اس سے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں شوہر بیوی میں کنبے میں استغفر اللہ استخ اللہ قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس پہ یہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے یہ سارا طے کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم ایسا کریں گے کہ جو حجاج آئیں گے ان کو ہم گمراہ کریں گے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ مکہ سے آگے بڑھنے نہ پائے یہاں پہ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو سورہ المدسر میں مل جائے گی اچھا اب اس سارے معاملے میں ہم نے جیسا پہلے کہا ابو الحب ساتھ ساتھ تھا وہ لوگوں کے ڈیروں پر جاتا بازاروں میں جاتا آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور پیچھے پیچھے وہ اپنا بد کرتا جاتا اور کہتا کہ اس کی بات نہ سننا اس کی بات نہ سننا اور ظاہر ہے کہ استغفر اللہ انتہائی بد الفاظ کہتا نتیجہ اس کا بہار یہ ہوا اور یہ بات ہمیں آج بھی سمجھنی چاہیے جب آپ پورے زور و شور کے ساتھ کسی چیز کی برائی میں لگ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے لوگوں کو بچا رہے ہیں اصل میں آپ اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ نے نبوت کا دعوی کیا اس سارے معاملے سے سارے عرب میں یہ بات پہنچ گئی جو کہ پہلے کسی کو معلوم بھی نہیں تھی اب یہاں پہ وہ واقعہ بھی ہم نے آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے گئی ورقہ بن نوفل اور وہ اپنے دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ابرانی کے مطابق وہ انجیل لکھا کرتے تھے بہت بوڑھے ہو گئے تھے نابینا ہو گئے تھے جب تفصیل آپ نے سنی تو آپ نے یہ کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسا پر نازل کیا علیہ السلام کاش میں اس وقت توانا ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے پیغام لایا ہے جیسا تم لے کر آئے ہو اسے ضرور دشمنی کی گئی ہے اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا مگر یہ ہوا کہ ورخا جو ہے اس وقت کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہی کچھ وقت کے لیے رک گئی اس وہی کے رکنے سے آپ شدید غمگین حالت میں میں چلے گئے اچھا اب ذہن میں رکھے گی کہ یہ کتنے وقت کے لیے رکی اس شدید اختلاف رائے ہے ایک رائے مہینوں کا ہے لیکن بہت سے آئما نے اس مہینوں کی بات کو رد کیا ہے انکار کیا ہے اور اس کی بجائے کچھ ایام کی بات کی ہے کہ مہینوں کی بات نہیں ہے بلکہ کچھ ایام کی بات ہے اس کے بعد جو بھی وقفہ تھا اس وقفے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہی کا نزول دوبارہ سے شروع کر دیا اس پہ انشاءاللہ اللہ مزید گفتگو اللہ کے اذن و توفیق سے جاری رہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اپنے نبی حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے وقت نکالیں آپ کے احکامات کو جاننے کے لیے وقت نکالیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کا خلوص ہمیں حاصل ہو جائے اور اگر ہم سے کوتاہی ہو تو استغفار کی کا اذن و توفیق ہمیں حاصل ہو جائے آمین وہ صلی اللہ خیر خلقی ہی سیدنا و مولانا محمد ہی اجمین بےحمت